پاگل سے مناظرہ ہارون الرشید نے اپنے وزیر کو پاگل خانے بھیجا تاکہ پاگلوں کے احوال معلوم کرے اس وزیر نے ان پاگلوں میں سے ایک خوبصورت نوجوان کو دیکھا جو پاگل نہ لگتا تھا اس نے ارادہ کیا کہ اس سے بات چیت کرے لیکن وہ پاگل جوان پہلے ہی بول پڑا اس نے کہا کہ تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں وزیر نے کہا ضرور نوجوان نے پوچھا کہ آدمی نیند کی لذت کب پاتا ہے وزیر نے کہا جب آدمی جاگتا ہے نوجوان نے کہا جاگنے والا تو نیند کر چکا ہے کسی چیز کے گزرنے کے بعد اس کی لذت کیسی وزیر نے کہا آدمی نیند سے پہلے نیند کی لذت پاتا ہے نوجوان نے کہا جس چیز کو اس نے چکھا ہی نہیں اس کی لذت کیسے پالی وزیر نے کہا کہ آدمی نیند کے دوران نیند کی لذت پاتا ہے نوجوان نے کہا کہ سوئے ہوئے آدمی کو شعور ہی نہیں ہوتا تو بغیر شعور کے لذت کا احساس کیسے وزیر لاجواب ہو گیا اور اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا اس نے آئندہ کے لیے قسم کھالی کہ وہ کسی پاگل سے باعث نہیں کرے گا